تاپان کا رحماطمہ فاطمہ پرشان یا رسول نظامن جس کو ما وایں نظامن جس کو بول جائے کوئی فقط صاف سامان اورستی یا رسول اللہ شاہ بیکس نوازی کر طبیبا چا اسی کر مریض درد استیاں نفس یا رسول اللہ رضائے سائیں پر پوری سلطنتاں ہر شاہ بہزی خانن تو اللہ صلی اللہ تعالی آئیے گفت و شریف کا سلسلہ شروع کروں سے پہلے بادن کے بینا حضرت تعریف کو تسلی پہ یہ لگا کر بابا زیب الگ کا تحفہ پیش کرنا پڑا ہمارے دلوں میں اللہ مجبری اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وبرانی سرکار چلتے تو بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کر کے چلتا تھا یہی وجہ ہے سب کو کھاتا ہے مگر ہر شے کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول ہے پیڑ کے نیچے انسان بیٹھ جاتا ہے اور پکڑ زمین پڑ جاتی ہے پھنس جاتا ہے زمین اتنی فرما پردار ہے کیونکہ وہ بھی جانتی ہے ایک ایسی وادی جس کو جاتا ہے سورج ڈوب جاتا ہے مستفا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ڈوبا سورج واپس پلٹ آتا ہے اس خوشی میں کہ وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے سرکار کو عالم علیہ السلام میں سے واپس آتے ہیں, ابو کہتے ہیں بتاؤ ہمارا قافلہ کہاں پہنچا فرماتے ہیں بودھ کے روز تک مزاح بناتے ہیں کہ اس دن تک تو قافلہ آ ہی نہیں سکتا کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں سورج جہاں ہوتا ہے, پہل جاتا ہے کیونکہ وہ بھی جانتا ہے روزانہ سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ کے پاس ہی آتا ہے حضول آپ نبی ہیں تو موجودہ کیا ہے سرکار فرماتے جو لوہے کو ہاتھ میں لے کر دکھاؤں پھر ہوتا ہے میں سلیمان نہیں ہوں کہ اپنی حکومت کی سرحدیں دکھاؤں اور میں موسا نہیں ہوں کہ اپنا اثر نکال کر ماروں یہ میرا ہے میں ایسا نہیں ہوں کہ اپنا ہاتھ مریضوں پہ گھیروں پھر بتاؤں یہ بیماروں کو شفا دینا میرا موجزہ ہے سارے انبیاء گرام موجزہ چند لے کر آئے رام کا شہزادہ مکمل موجزہ رام لگا بالکل یہی بیٹھے بیٹھے آ جائے گا سرکار نے لگے سے توڑ سکتا ہے مگر کائنات میں کسی مان ایسا بیٹا جنہ ہی نہیں ہے جو ٹوٹے ہوئے کو واپس پیڑ میں لگا دیتا ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو سگینا کی فضیلتیں نہیں مانتے کچھ بختی ہمارے لیے کہ ہم اس آمنا خانون کو سلامی دیتے ہیں جب علی کو دوسرا کی دوسرے سے کیا چاہتا ہے پر دو. پر فرمایا جی کہا تھا زمین کو چیلتا ہوا بے گیا جانتا ہے اللہ کے رسول ہے ہر شہر کو علم ہے کہ اللہ کے رسول اسی لیے اللہ اس کہانی نے اپنی کتاب دلائے. میں لکھا ہے جب مصطفی کا نور سرکار کے سرکار عبتل، سرکار اس وقت جگہوں نے ایک دوسرے کو دی کی جو دی ہونے ہے کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے اسی مفسرین فرماتے ہیں کہ اسماعیل کے کلے پر رکھی گئی تھی ابراہیم چراتے رہے مگر حضرت ابراہیم کہتے جھوڑی چل جا وہ جناب اسماعیل کو بچایا کس نے تو مستحف اسماعیل کے اندر موجود تھا اس لیے پیدا کی گئی ہے mm -hmm. کہ میرا اس کی حالت کو پورا کیئر دیا تو حال ہی میں سرکار کا تو نام ہے ہی نہیں سرکار میں نامعتبر سرکار میں نہ لا ہے حاجات اگر تھی اور یہ سب جانتے اپنے بھی جانتے ہیں پڑائی بھی جانتے یہودی بھی جانتے ईसाई भी जानते मैं किस्सा सुना दूं इसी पर नसरत मजालिस की روایت ہے سیدہ عائشہ صاحبا واقعہ سایما साजिदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वसल्लम की कसीरा की روایت کیا یہ اہودی عورتیں آئیں انہوں نے یہ منصوبہ منایا کہ ہم مصطفیٰ کی شہزادی کو اپنے یہاں قاوت پر بلائیں یہ اہودی عورتیں مقصد کا ظلیل کرنا معاظ اللہ کیونکہ سرکار فاطمت از ظہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ چاندر قطعیر کے بارے میں مورخی نے لکھا ہے سرطہ سے زائب بیون آپ کے دوبھٹے مبارکہ پر لگے ہوئے تھے اور جب بیون سرطہ سے زائب لگے تھے ایک مطابق وہ مقدس دوپٹہ وہ مقدس چادر جب اور زیادہ پھٹ گئی تو سرکاری کہ فاتمہ کی چادر مزید پھٹ گئی دوسری چادر حمایت کرایا ہے وہ اور کی مجاہدین کی بیواؤں کو پہلے کے ہیں پاس رکھتے نہیں دو جہاں کی ہم اپنی نافرمانی کو اگر چٹھا بنائے تو کئی کاپیاں خود کر سکتے ہیں, کہ کیا کیا کیا ہیں مگر اس کی عبادت کا معاملہ یہ تھا تاریخی پہ پیشانی چمڑا پڑا ہوا جو इस स्ट्रक्चर में कायनात ने वसे मुक्ति की स्थिति कैसे सिद्ध किया तो मेरा हुक छमड़ा पड़ा हुआ आत्मा से कह रहा है कि सुन उनकी चमड़े को औरले या अपने दुपट्टे में जहां से वो फट गया है केवल हुक के चमड़े का हिस्सा यह याद है मौजूद कि चमड़े का केवल अपने दुपट्टे के पास लगाया इस कारण की वसीरत में बयान करूं मेरी اوقات تیری میں بیان کر میری محبوب نے ए قسیدن قسیدن نہیںل نہیں ہم خاموش عزیر عزیر. نے کہا, میں علی سے کہتا ہوں وہ تمہارے گھر میں پاس پہنچے عورتیں آئی تھی انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے تشریف دا والی وہ, مال اور جن کے پاس وہ پیسہ بڑھ وہ کر ایک خوبصورت کپڑے پہن کر کھڑے ہوں گے اور مجھ پھوٹی ہوئی چادر والی باتیں دعوت قبول کر لی آپ کو نہیں مجھے کہا ہے اپنے اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے پیشانی محبوب کی بیٹی فاطمہ کو یہودیوں کے دربار میں ترین دشمنوں کی چوکھٹ پر زلیل ہونے سے جہاں حضور قدم رکھ رہے ہیں. وہاں سیدہ قدم رکھ رہی ہیں. اور جہاں تاکہ دیکھ سکے مگر کپڑے ٹیومر ہو جائے اللہ اللہ کرتے اور اللہ رب سے بھرپوری تو ہمیں مطلب ہی نہیں ہوتا ہم تو بس اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وقت صرف اسی اسی ان لوگوں سے, ان سے تیار ہو جاتے مگر جب قربانی قربان کرنے والا اپنے قدم کو پیچھے لے لیتا ہے قربانی کا تصور گوشت کرنے کے لیے تو نہیں نا تو آپ نقصان غلام کیا ہوا روشن سے ڈال دو آگے پڑھ کر سیدا نے خوبصورت لباس اس قدر خوبصورت لباس اچھا دیکھیے لباس پہنا نہیں سیدا نے پہنے دیکھ سکتا ہاں فاطما خوبصورت لباس ہے بڑا قیمتی لباس معلوم ہو رہا ہے کہاں سے آیا فاطمہ <سجدانے> میں نے کہا کا غلام ہے فاطمہ اللہ اس کا رسول بہتر جانے کون ہے حضور نے مسکرا کر فرمایا जो तुझे जोड़ा देने आया था वो ना मक्के का है ना नजीर का है ना हर्षा का है ना रूम का है वैष्णव का है जिसे दुनिया जमीन जमीन कहा करती है और लिए जो پر چاد انہوں پر لیکن ایک لوگ down there ملا کن تو چند کی لوا سے ارے پتہ تو وہ کہاں گئے کیا گیا, وہ تو خوش ہو گیا میرے دس بیٹے ہوں گے اور دسوں طاقت پر ہوں گے اپنے ایک بیٹے کی قربانی دیتی دادا دل مرتلی مزور کے دادا دل مرتلی عضرت دل اللہ سب سے چھوٹے بیٹے ہیں جو ہمارے سرکار کے باندھی تھے جب وہ جوان ہو گئے تو ان کو ان کی منت یاد آئی سارے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہ میری یہ منت ہے اس منت تو پورا ہے سارے چیزوں نے سفرما کہتا ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ حال لکھا دیئے وہ بھی کیوں نہ <omedical Reagan> اور سیئر کی کتابوں میں یہ لکھائے کہ کہ جنابیت اللہ کو اپنے دور کا یوسف کہا جائے تو کوئی قرآن نہیں بہت ساتھ اتنا حسن اللہ نے عطا فرمایا اتنی چنک عطا فرمایا جدہ سجادے لوگ اپنی جانت نہیں پھرنے کے پیچھے علاقہ کرتے تھے بہن حال لیکن آپ ہاتھ منت بری کرنے کے رتی اقتل مختلف کا معصہ یہ کہ میں تو بری کرنے جنابیت اللہ کا نام انہا کو زبا کرنے کی تیاری شروع ہونے لگی اے مکہ کو پتا چلا تو نہیں اچھا ملا بلکہ اگر وہ منت پوری ہو آج کی تاریخ میں مجھے صاف طور پر یقین دیجئے کہ میرے مستق کا حساب हमें करना करना है, भी भी, ऐसी खुद को और रसद को भी महफूद रखा पहला हाल यहां पर ऐसा माजरा हुआ मक्का वालों ने कहा مختلف بولی رسوم چلو جائے اتنا تین فٹا اچھا اتنا خوبصورت شہزادہ تم اسے کیوں قربان کرنا چاہتے کائل بن نہ ہے تو پورا قتل کمے میں سن رکھ کچھ اور دیدیا دے دے کائل میرے پاس سمجھ نہیں اتی میں تو اسے قربان کروں گا اپنی مدد کو پورا کروں گا اس سے سموکسر بات یہ بات یاد بات یہ صرف ہوئی فلا جگہ مکے میں یا اپنا جگہ مدینے میں ایک کاہنہ رہتی ہے وہ کاہن کے پاس چلتے ہیں اور وہ کچھ طریقہ بتاتی ہے تو اس حساب سے راز ایک طرف عبد اللہ کو کھڑا کرو پھر مال نکالو اگر بال عبداللہ کے نام پہ نکل جائے تو دس اون پر پڑھا دینا پھر عبد عبداللہ کے نام پہ نکل آئے تو دس پڑھا دے گا اور جس جیسے ہی بال اون کے نام پر نکلے اب تو اون کو قربان کر دینا شہزادے کو بچا یہ اس طریقہ بتایا ایک جان کا دیا اس وقت دس اونٹ دس اونٹ ایک طرف پڑا کرو आप तो के तो जीवा करके फिर हो जाओ पह को खड़ा किया गया एक तरफ मुस्तफा के होने वाले वालिद ग्रामीण को खड़ा किया गया अब जब बाद अब्दुल्लाह के नाम निकली फिर द सूत बढ़ाया गया फिर फाल् निकली फिर अब्दुल्लाह निकल के नाम निकली फिर द सूत बढ़ाया गया फिर फाल् निकली अब्दुल्लाह के नाम निकली इस तरह करते-करते 10 -करते बार हो गया 10 बार फाल् निकाली गई और 10 बार उनके तुन्ना के नाम वो फाल् निकलती नहीं तब 10 सूत बढ़ा दिए और जब ऊन की तादाद 100 हो गई जब ऊन की तादाद 100 हो गई उस वक्त نہیں مانوں گا دوبارہ باہر پھر دس کے بعد گیارہویں بار بال عبداللہ <سؤال> کے نام کے لیے نکلی منٹوں کے نام کے نکلی بار بھی بار بھی کے نام کی نکلی اس طریقے سے تین بار اسٹرا کروایا بھی بھی. تاکہ میری مجھے کوئی شک و شبا آتی نہ رہے تو مسلسل لگاتار تین بار جب آگوں کے نام کی نکلی تو سو اونٹ اللہ حضرت عبداللہ کو بچا دیا گیا تو جن کے نام پریل ہے. ہے. ہے اور دوسرے کا نام جس کا میں اسلامیہ یہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خواب معاملہ ہو مطلب پیش آ گیا چوری تو رکھی ہوئی تھی اس خواب کو حقیقت بھی کر دیا اللہ کے مکی چلا کو پھینکا کو ہٹایا گیا دنبے کو دیا گیا حضرت حضرت اسماعیل اور حضرت اور حضرت تشریف کے طور پر اللہ مقبول یہ ہے نو تاریخ کی فجر سے لے کر جماعت کے بعد پڑھنا ہے قربانی کے دن ان کو ایام نہ وہ صرف تین گیارہ اور بارہ اگر کوئی کہ سال تیرہ بھی ہے, ہے مطلب ساتھ تقدیر پڑی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے تو آپ زبان شروع کریں گے نا تو ایام تشریف الگ ڈپارٹمنٹ ہے اور ایام نہر الگ مسائل علم. علم. علم ہے الگ الگ دن ہے یہ تین دن ہوتے ہیں ان کو ایام النہر کہتے ہیں انہی تین دنوں میں طوفانی ہوتی ہے انہی تین دنوں میں طوفانی کی جاتی ہے پھر حال ہی میں آج ہی تو نے اس کا کر دیا اللہ فرماتا ہے قسم تا کر نو یا تو میں خاص کر کر اللہ نے کہا جزیل کو سے نہیں ہم اسی طریقے سے چھائی کرنے والوں کو بدلہ دے دیا ہم اسی طریقے سے چھائی کرنے والوں کو بدلہ دے یہ کا مکمل ہوئی آزمائش تھا, ہوئی آزمائش تھا اور کی کٹنا نہیں قدرت کے یہ معاملہ بہت پہلے سے تھا لیکن دنیا کو بتانا تھا کہ حضرت افراہیم صلی اللہ کا امتحان لیا جائے تو وہ اسی سال عمر میں پایا ہوا بیٹا بھی ملے نام پر قربان کرنے کو دیکھا ایک وہ عرصان، ایک وہ نبی، ایک وہ مسلمان اور ایک آج ہم ہیں قربان کی کوشتوں پر اسی کوش کرنے نہیں آتے کوئی تو کوئی سارا کا سارا فیس پر رکھ ہے تو یہ کو بھائی ناؤت افراہیم صلی اللہ سب سے زیادہ محبوب کائنات نہیں قربانیوں پر حق نہیں لازا. مگر قربانی کا جو تصور اسلام نے دیا اس کا مقصد ہے مقصد تو میں جانور بوجھ خانو نہیں قربانی کی فکر ہے نا میں. آرے پاس قربانی کیا کیا قربان کیا ہے صرف چند پیسے ہیں وہ تو آپ شادی میں بھی قربان کر دیتے چند روپئے اس سے دس گنا زیادہ تو آپ لٹا دیتے ہیں ارا وہ تو بکرا پکڑ کے جنت میں چلا گیا پولیس رات پہ اس کو نکال کرے گا اگر اپ کے اعمال ایسے ہوئے کہ اپ نے جنت میں جانا پر آئے تو اس رات پہ کہاں گا वरना तो पुलिस रात से गिराती बकरी की क्या जरूरत है आपके जानो में फेंक दिया जाए अल्लाहया कुल्ला पुलिस रात के नीचे ही तो जानवर लोगे के बाद उतारे और आप की सम सवारी पूछ के जाएंगे कब साहब जब आपकी ईमान और काबिल सलामत होंगे جب آپ مستقبل جب, پر پر پر پر پر جب آزاد کا جواب نہ دینے کی عادت بنا لینے والے پر یہ اندیشہ کیا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ کافی ہو کر وہ سب جانتا ہے کہ آپ اپنے موبائل میں لاک کوڈ ہم سے چھپانے کے لیے لگا سکتے ہیں مگر یہ فرشتے اللہ تو و وسیع ہے نا اپنے رپے کعبہ کروں اپنی غلطیوں کی معافی اپنے اللہ سے مانگے اس لیے کہ اپنے کعبہ ہی سے معافی مانگنی چاہیے سمجھ کے چلا جائے گا مگر جو اٹھارہ سال مخلوقات کا مویش کا اکیلا خالق ہے اس کے سامنے رو کر تو آنسو بہت لے جائیں تو وہ فرماتا وہ آمنا وہ آمنا وہ آمن سال دل رب کو راضی کر لیا اب وہ گناہ بن چکے ہیں لیکن خلوص تو سچی نیت تو اچھی نیت تو ہو اب تو الفاظ کرتا. کرتا ہے بہت کوشش کرتا ہے کہ انسان کو جائے اور انسان چلا جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے گھر کی چوکٹ پر کھڑا ہو کرتا ہے بلکہ حدیث کے الفاظ تو یہ ہے سجائی کی کی کی جاتی ہے اس وقت سے, دنیا دنیا سے کہتا کیا, کیا, کیا دنیا پڑھ کے کی اللہ کی سو سال کی بغیر کی بیتا تو محفل میں دوستی کی محبت کی لحاظ ہے اللہ رسول کی محبت اور جاتی اگر صحیح طور پر ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کریما کو ادا کرنا ہے تو اپنے نفس مکاریوں سے خود کو محفوظ رکھے اپنی پوری عادتوں کو قربان کر کے اللہ رس السل کی بارگاہ بات باری تعالی، تیرے مصطفیٰ کی ہم نے جاننے والا نہ لوگوں میں تو ہے وہ بھی رکھا دے